بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چودہواں دن چودہ محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ قوم عاد آد عرب کی ایک قدیم ترین قوم کا نام ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں پچیس مرتبہ آیا ہے یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر یمن تک تیرہ برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی ان کے ملک کی راجدانی یمنی شہر حضرموت تھی اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً چار سو سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً دو ہزار سال پہلے کا ہے یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا یہ قوم مال و دولت کے نشے میں عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی کمزوروں پر ظلم کرنا حقبات کی مخالفت اور مال و دولت اور اپنی طاقت پر گھمن کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی جب اس قوم کی ظلم و زیادتی اور شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حدور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائی اور پسینہ پونچھ کر جمع کرنے لگی اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو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 اللہ ہمبی کا اسبحنا وہ بھی کا امسینہ وہ بھی کا بھی کا نشور ترجمہ اے اللہ ہم نے تیری ہی مدد سے صبح کی اور تیری ہی مدد سے شام کی تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے اور تیرے ہی پاس قیامت کے دل اٹھ کر جانا ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت استخارہ کرنا نیک بختی کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی سے استخارہ کرنا چھوڑ دے نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں زکوٰۃ نہ دینے کا انجام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوۃ ادا نہیں کرتے آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے کہ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو نمبر سات دنیا کے بارے میں مال و اولاد دنیا کی زینت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے لہذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جہنم کی گرمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبری علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب مر جائیں نمبر نو طب نبوی سے علاج بواسیر اور جوڑوں کا درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین چیزوں کی وصیت فرمائی ہے میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا نمبر ایک ہر مہینے تین نفلی روزے رکھنے کی نمبر دو نمازے چاش کم از کم دو رکعتیں پڑھنے کی نمبر تین سونے سے پہلے وطر پڑھنے کی